إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة وراء أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المعين ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وک البت ابرال وکل و دلالطن فنار فعود من شیفان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولا عشری و شفعی ولوطری ولی ادا محترم حضرات دینی بھائی اور دوستو یہ کیونکہ ذلحس کا مہینہ ممکن ہے کل سے شروع ہو جائے آج اس کی انتیس تاریخ ہے یا ہو سکتا ہے ایک دن اور موقع ملے تو آج کا خطبہ جو ہے اسی ذلہچ کے متعلق ہے اور اسی سلسلے میں میں نے سورت الفجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی فرمایا وال فجری و لیال عشری و شفعی ولوطری اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کی یوم نہر کی اور پورے دل ہج کے دس دنوں کی پہلی تاریخ سے لے کر کے دس دنوں تک پورے عشرے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت اس کا مقام اور مرتبہ بڑھانے اور بلند کرنے کے لیے اب یہ زہج کا مہینہ اس کا پہلا اشرہ پہلے ابتدائی دس دن ان کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے کتنی فضیلت والے ہیں کتنی اہمیت کے امام بذرار امام ابویالہ اور بہت سارے محدسین نے بسنا کے حسن حضرت جاوی بن عبد اللہ اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی رہی سوراسا فرمایا افضل ایام الدنیا یا افضل ایام دنیا ایام الشر پورے سال بھر میں سب سے افضل ایام جو ہو سکتے ہیں خیر و برکت کے اللہ کو نشا نمایا وہ جلحج کے ابتدائی دست افضل ایام دنیا پورے سال بھر میں جتنے دن آتے ہیں تمام دنوں میں سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے یہ کسی عشر کو قرار دیا ہے پہلے دس سے لے کر کے دوستو آخری دس دن تک ان کا مقام و مرتبہ جو ہے ان کی فضیلت کا کوئی اور دن نہیں پہنچ سکتا افسل و ایا دنیا قرار دیا ہے اس لیے صحیح بخاری کی روایت حگت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبي عليه السلام عليكم وإشاء الله ما من أيام ألمل الصالح فيهن أحض إلى الله من هذه الأيام الأشر قالوا يا رسول الله ولل في سبيل الله قال ولل جهاد في سبيل الله و جواده فلم من و او قال صحیح بخاری وغیرہ و کی روایے اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما حدیثی کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا معامن الیامن عیامن اللہ حب اللہ ہماد میر اشرے میرے امت کے لوگ ہمیشہ تم نیت اعمال کرتے ہو نیکیاں کرتے ہو عجر و ثواب کے اعمال کرتے ہو لیکن سب سے زیادہ ازر و ثواب اگر کسی دن میں تمہیں مل سکتے ہیں تو ان دلچسپ کے ابتدائی دس دنوں میں ان دس دنوں میں نیت عمل تھا جو مقام و مرتبہ اور جو ازر و ثواب اللہ تعالیٰ جو درجات اور مراتب بلند کرتے ہیں سال بھر میں کسی اور دن کے اندر آدمی نیک عمل کے ذریعے وہاب اور وہ مقام و تباہی حاصل کر سکتا آپ نے اس انداز سے ان دس دنوں میں نیک عمل کرنے والے کے درجات اور مراتب اور عجر و ثواب کو اور کے فضیلت کو اس انداز سے یہ حق رسول نے بیان کیا کہ شہاب ایک نے کہا یا رسول اللہ ولند جہاد شبیر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دس دنوں میں نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا آپ نے کھلے الفاظ اعلان کر لیا فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ میرے امت کے لوگوں کو یاد رکھو ان دس دنوں کی حفاظت کرنا ان میں زیادہ زیادہ نیک عمل کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ان دس دنوں میں عام نیک عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے آپ نے فرمایا الجام مگر ایک مجاہد ایسا ہے صرف ایک مجاہد ایسا ہے جس کا سواب ان دس دنوں میں نیک عمل کرنے سے کرنے والے سے بڑھا کر کے دیتا ہے اللہ رجل خرج من نقش و مال وہ انسان ایسا انسان جو اپنی جان اپنا مال اپنی سواری لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہاتھ کرنے کے لیے میں جنگ میں گیا اور دشمنوں نے اسے شہید کر دیا اس کی جان نے اس دے شہید کر دیا اس کے سواری اس کے مال اس کے اسلحے کو چھین کر کے اپنا لیا گر رسول نے میں صرف یہ مظاہر ایسا ہے جس کا سوال اللہ تعالیٰ ان دس دنوں میں نیک مال سے بھی دادا بہا کر کے دیا کرتے ہیں دوستوں یہ مقدس ایام ہیں یہ فضیلت والے ایام ہیں ایک ایک نمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ خیر و برکت والے ہیں جنہیں چوئے چند دن ہیں اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں آپ نے تیسری روای مسرد احمد بن حنبل کی یہ بھی عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تصویر سے زیادہ افسر ام اور یہ کوئی نہیں ہوتے اس لیے کم سے کم ان دس دنوں میں خوب کسرت سے اور صبح الہ الا اللہ للہ وقت کم سے کم اگر ہم زیادہ اعمال کرنے کا موقع نہیں پاتے وقت ساتھ نہیں دیتا ٹائم ہمیں نہیں ملتا تو کم سے کم ان دس دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ سے خوب کسرت سے ان کلمات کو پڑھا جائے سبحان رمضا وہ الحمد ولا الا اللہ اکبر اور نبی بھی ایک مسلمان اپنی زبان سے جو اچھی باتیں کرتا ہے ان میں سب سے افضل کلمات یہ چار ہیں سبحان اللہ وحمد ولا الا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے تو فکر سے فرمائے اکن کو الحمد اللہ یہ بھا سلام گرائے باد دوستو اللہ رب العالمین نے ان میں نبی علیہ شام نے حدیث کے اندر نیک عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے کوئی خاص عمل مخصوص نہیں کیا آپ اپنے حساب سے نفلی نماز تلاوت قرآن صدقات اور خیرات اسی طرح سے نفلی روزے آپ جتنا رکھنا چاہیں یا کم سے کم اللہ کے رسول نے فرمایا خوب کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اسی لیے نبی رہی سرآب شام کے سامنے دو بتو آئے عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو بتو آئے ایک ساتھ آپ کی مجلس میں آئے ایک کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ ہمارے سوال کا جواب دیے آج میں کل بول کیا کہتا ہے اس نے کہا بتائیے ای سے افضل آپ کی مت سب سے محبوب اور سب سے بہترین انسان کون ہے آج فرمائن میری امت کا سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور مقبول اور خیر برتک والا وہ بندہ ہے جس کے اندر دو خوبیاں پیدا ہوں نمبر ایک من تعالی عمر ہو. اللہ جس کی زندگی لمبی کرے نمبر دو وہ ہر ہو اپنی لمبی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا کر دیں ایک دوسرا بدوخا ہوا نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے اور سب سے آسان عمل ہو جس میں کوئی محنت کی ضرورت نہ ہو اور میاں اگر تم ایسا عمل اپنانا چاہتے ہو جس عمل کی مرکز سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے گا اور بغیر محنت کا عمل ہو تو اللہ نے ایک ہی عمل ایسا رکھا ہے وہ کیا ہے لال ہوتا وہ سب میں ٹکری مرتے جن تک اپنی زبان سے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہو سکتا تو دوستو ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں خیر و برکت کے ایام ہیں یہ میں دس دن ہے آیا چلے جائیں گے اگر ہم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا کہ ہماری برد بھی اور بندوستی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے تو فی نصیب فرمائے الحمی جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے رئیس الدانہ شیخ خلیفہ اور ان کے آہان انسار کے حفاظت فرما اور جس شہر میں رہتے ہیں خاص وہاں کے شیخ سلطان آ کے کا سلطان بن محمد القاش مفت ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھیوں کو ہر آسان ہر بنا ہر مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو محفوظ رکھے ان حضرات سے وہ کام جس میں آپ کی رنا امت کی بھنت تو وطن کی خیر ہو ہر ایسے کام ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا قہ آپ کی ناراضگی آپ کا غد قوم و ملت کا نقصان اور امت ملک کا خسارا ہومان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امر و سلامتی کا گہوارہ بنا دے اور جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ کلیت بسنے والے مسلمانوں کی عزت عزت اسمت کے حفاظت فرما اے راہ راہر یہ پلاج وائی ہوئی ہے اس کو دنیا سے ختم کر کے جو مسلمان اس میں انتقال کر رہے ہیں اللہ ان کے اللہ جانا ان کی مسرت بنا کر جنت فرما اور جو اس باد بنا ہے اللہ انہیں فرما اور جو محفوظ ہے اللہ ہمیں آئندہ بھی ان کو محبوب رکھے اللہ مسلم رہے سن بھائی کرے بد قرو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولی تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے